دیکھیے اگر آپ اسی خاندان کے فرد ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ مرنے والا سنی ہے اور یہ لوگ جو ہیں کسی وہ کے کی مسجد میں لے جائیں گے بد مذہب بے دین وہ نماز جنازہ پڑھائے گا جس وقت میت گھر میں ہو تیار ہو اگر وہ قبلے کی جانب اس طریقے سے ہو جیسا کہ ہم اپنی میت کو رکھتے ہیں کہ جب لٹاتے ہیں میت کو نماز جنازہ کے لیے تو سر ادھر ہوتا ہے پیر ادھر اور ایک طرح سے منہ قبلے کی طرح ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں نا اس طرح اگر میت رکھی ہو کمرے ہی میں اگر رکھی ہو تو آپ دو تین حضرات نماز جنازہ پڑھ لیں نماز جنازہ ادا ہو گئی بات کی اگر فاسد بھی ہو گئی اس کو ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا فرض کیجئے کہ نماز جنازہ پڑھانے یا پڑھنے کے بعد حال ظاہر ہوا اچھا اس کے کئی اسباب مثلا نماز جنازہ ہو گئی اس کے بعد معلوم ہوا کہ جس امام نے نماز جنازہ پڑھائی تو ایک تکبیر کہنا بھول گیا نماز نہیں ہوئی یا امام کے کپڑے پاک نہیں تھے بعد میں پتا لگا یا امام کو یہ گمان تھا کہ میں باودو ہوں اور اس نے پڑھایا بعد کو حال کھولا کہ وہ بے وضو ہے تو ایسی صورت میں اگر میت دفن بھی ہو جائے تو دو چار حضرات اس کی قبر پہ جا کر کے نماز پڑھ لیں یہ تین دن کے اندر تک اگر یہ مسئلہ منکشف ہو تو تین دن کے اندر تین دن کے بعد اب نماز جنازہ نہیں ہوگی کہ ہمارے علما کی تحقیق یہ ہے کہ تین دن کے بعد میت سڑ جاتی ہے جب سڑ اور گل جائے تو اس کے بعد نماز جنازہ جائز نہیں پڑھنی ضرور ہے ورنہ آپ سب گناگار ہوں